فارنانی اے دونوں فرشتوں تم ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مخلوقات کے درمیان نہایت عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور جب کافر کا حساب ہو چکے گا تو اللہ تعالیٰ سائق و شاہد دونوں فرشتوں سے کہے گا کہ پکڑو اس اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے سرکش کافر کو اور اسے جہنم میں ڈال دو